اندر تو بسم اللہ کو بھی بلند آباد سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین اس لیے کہ امام شافی کی رائے بھی یہی ہے اور مکے اور کوشے کے فکہ کی رائے بھی یہی ہے لیکن یہ کہ میرے نزدیک اس حدیث قدسی نے اس بات کو بالکل طے کر دیا ہے کہ آیت بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں اس لیے کہ یہاں تو اس حدیث قدسی میں آغاز ہو رہا اسلاد کا الحمد رب العالمین سے اضاقالبدو الحمد للہ رب العالمین یقول اللہ تعالیٰ ہم آبدی جب بندہ کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد بیان کی یہاں سے بات شروع ہوئی باقی پوری سورہ فاتحہ جو ہے اس کا تجزیہ کر کے یہاں پر رکھ دیا گیا لیکن آئے بسم اللہ کا تذکرہ نہیں تو میرے نزدیک یہ رائے جو ہے اماں حنیفہ کی یہ رائے جو ہے میرے نزدیک زیادہ صحیح ہے اور یہ کہ اس حدیث قدسی کی روشنی میں تو اس کا پلڑا بہت بھاری ہو جاتا ہے مزید یہ کہ اس میں جو آیات کی گنتی کا معاملہ ہے وہ بھی اختلافی ہے چنا ایک پر تو اتفاق ہے کہ سات آیات ہیں اس لیے کہ وہ تو سبام مل مسانی سورہ ہجر میں آ گیا حدیث کے اندر آ گیا کہ یہی ہے اسب اس المسانی تو سات آیتوں پر مشتمل ہونا یہ تو گویا کہ نسر قطعی سے ثابت ہو گیا اب آیت بسم اللہ کو شامل کرتے ہیں جو لوگ تو وہ پھر آخیر میں آ کر سراق النزین انمتا غیر المقدوب علیہم ولاق اسے ایک آیت شمار کرتے ہیں سات کا عدت برقرار رہے گا آیت بسم اللہ جنہوں نے نمبر ایک شمار کی الحمد رب العالمین نمبر دو شمار کرتے جائیے آخر میں چھٹی آیت بنے گی اہ دن المستقیم اور ساتویں آیت میں یہ پورا بقیہ حصہ جو ہے جمع ہو جائے گا صراط النزین عالم کا علیہم غیر المغضوب علیہم عرب الم یہ ان حضرات کی رائے اسی وجہ سے آپ عرب ممالک میں جو مصحف چھپتے ہیں ان میں ترتیب العموم یہی دیکھیں گے آیت جو ہے بسم اللہ کی نمبر ایک ڈال کر پھر یہ الحمدللہ رب العالمین سے نمبر دو اور اکثر آپ نے مساوت میں دیکھا ہوگا سورہ فاتحہ میں بقیہ آیات جو ہے اس کے تو آخر میں پورا آیت کا گول دائرہ بنا ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے سراط الزین انمتا علیہم غیر المقوب علیہم مقدین ان کے مابین پوری آیت کا نشان نہیں ہوتا بلکہ وہ پانچ کا ہنسا بنا ہوتا ہے اس سے بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ یہاں معاملہ کچھ اختلافی ہے علامات بھی جو ہیں ان سے بھی اسی بات کو ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی میرے نزدیک اس میں بھی بات جو ہے اس حدیث رسی کی روح سے بالکل ثابت ہو جاتی ہے کہ یہ آیت بسم اللہ اس میں شامل نہیں ہے تین آیتیں شروع کی ایکسکلوسو اللہ کے لیے اللہ کی حمد اور سنا یہ نصفین میں صحیح صحیح تقسیم تبھی ہوتی ہے دو برابر برابر دو حصے تبھی ہی بنتے ہیں پہلی تین آیتیں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ تین آیتیں اللہ کی ہمدرسنا پر مشتمل ہے یہ تینوں کی تینوں ایکسکلوسو اللہ کے لئے آخری تین آیتیں ایک دن سراط المستقیم سرات النظین عالم طالم غیر المقوب علیہ یہ ایکسکلوسو بندے کے لیے جیسے کہ ابھی میں نے آپ کو وہ الفاظ سنا کہ حاض البدی ول ابدی ماسال البندہ مانگ رہا ہے ہدایت طلب کر رہا ہے اسی کی وضاحت ہے کہ راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا جو نہ تو مغضوب ہوئے نہ ہوئے تو معلوم ہوا یہ ایک ہی مضمون ہے یہ گویا کے تین آیات ایکسکلوسو بندے کے لیے اب درمیان میں چوتھی آیت آئی ہے اور یہ ہے در حقیقت جو دو جملوں پر مشتمل ہے یا کا مکمل جملہ و یا کا نستعین مکمل جملہ یہ گویا کہ برابر برابر تقسیم کے لیے یوں سمجھیے کہ اییا کا نام ادو و میں جو واو ہے درمیان میں یہ وہ مٹھ ہے کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے مغرب نقشہ یہاں پر لگا دیا جائے میں نے اس کا جب وہ درس ہو رہا تھا ہمارا تسلسل کے ساتھ شروع سے تو ترازو کی شکل میں اس کی ایک ڈائگرام بھی بنائی تھی اور اس کے کچھ جو کاپیاں کرا کے بھی اس وقت تقسیم کی تھیں تو وہ ذرا دیکھ لیجئے ایک عجیب اس کے اندر تشبیح پیدا ہوتی ہے ترازو کے ساتھ یہ ترازو جو ہے نصف حالی و نصف حال یہ تو اسی حدیث قدسی کے الفاظ ہے اب آپ دیکھیے یہ واو جو ہے درمیان میں ایا کا نابدو و یا کا ان دونوں کے درمیان واو جو ہے یہ ترازو ہے یہ ترازو کا پلڑا جو ہے یہ تین آیات پر مشتمل ہے اور تین ہی زنجیروں سے ہمیشہ آپ نے دیکھا ہوگا ترازو کی یہ تین جو ہے ایک پلڑا تین زنجیروں کے ساتھ الحمد رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک کا اور واو وہ ہے جہاں سے کہ وہ مٹھ ہے ترازو کی کہ جہاں سے ترازو پکڑی جاتی ہے و ایاک کا یہ تین آیات ہے اح دن المستقیم سراف النزین عنم علیہم غیر المغضوب علیہم ولاقاء صحیح صحیح نصفین اب آپ دیکھیے حدیث قدسی کے الفاظ قسم تو بینی و بین عبدی نصفین کس طریقے سے یہ کامل دو حصوں میں منقسم ہیں اب ذرا میں اس کا آپ کو جس کو ترکیب نہوی کہیں گے یا اینالسس جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں اس کے حساب سے بھی اس تقسیم کو دیکھ لیجئے الحمد اللہ العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین آیت تھے تین ہے جملہ ایک ہے اس لیے کہ الحمد مبتدا ہے ل اس کی خبر ہے اب یہ اللہ کے ساتھ اس کے وصف ہے جو آ رہے ہیں اس کے بدل آ رہے ہیں اللہ ہی کے لیے الرحمن رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اسی لیے یہ زیر چلا آ رہا ہے للہ پر جو لام کی وجہ سے حرف جار کی وجہ سے اللہ پر جو زیر آیا ہے وہی پھر رب العالمین اررحمان الرحیم مالک یوم الدین یہ مسلسل چلا جائے جا جا جملہ ایک ہے یہ جملہ اسمیہ خبریہ کہلاتا الحمد و مبتلا باقی یہ ساری خبر ہے اسی طریقے سے آخری تین آئے تھے اح دن المستقیم یہ کلام انشائیہ کہلائے گا جملہ انشائیہ ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی اب جو بقیہ دو آیا وہ اسی سرات المستقیم کا بدل ہے سراف اللزین الم تعلین اسی لیے وہی سراطا کا زبر جو ہے آگے چلا جا رہا ہے اح دن سراف المستقیم سراف اللزیم علم چونکہ اس کا بدل ہے اسی کی ناک ہے یہ گویا کہ دونوں سب آڈینیٹ کلاز ہیں پہلی آیت کے ساتھ دو سب آرڈنیٹ کلاز دو آیات پر الحمدللہ رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین جملہ ایک ہوا ایک جنا سراط المستقین یہ ہے اس کا جو پرنسپل کلاز ہے اور سراط النزین علیہم غیر المغضوب علیہم ملق الدین یہ دو کلاز ہیں کہ جو سب آرڈینیٹ ہیں تو پہلی تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل آخری تین آیتیں ایک جملے پر مشتمل درمیانی اور چوتھی اور مرکزی آیتیں دو جملوں پر مشتمل ہے ایاک نعبدو مکمل جملہ چونکہ یہ نعبدو کا ہے اصل میں اس لیے اس کو کہیں گے جملہ اسمیہ اسمیا یہ جملہ خبریہ خبریا ہے اس لیے کہ اس میں پہلے فیل اور فائل آیا ہے نعبدو کا اور اس کے بعد نستعینو کا اس میں ایک اور بات کی طرف آج رہن گیا کہ جتنے بھی اصناف کلام ہیں عربی نحب کے اعتبار سے سب جمع ہو گئے ہیں اس لیے کہ کلام کی تقسیم کی جاتی ہے کلام خبریہ کلام انشائیہ آخری تین آیات پر مشتمل جملہ جو ہے یہ کلام انشائیہ ہے اس سے پہلے کلام خبریہ ہے پھر کلام خبریہ کی دو قسمیں ہیں اسمیہ اور فیلیا پہلی تین آیتیں جو ہیں وہ ایک جملہ اسمیہ خبریہ بنتا ہے اور یہ درمیان میں دو جملے ہیں فیلیا تو گویا کے کلام کی جملہ اصناف بھی آ گئی تین آیات جو تین گویا کے زنجیروں سے ایک پلڑا بنا اور اس کا تعلق ہے ای نعبد سے اور آخری تین آیات ان کا تعلق ہے استعانت سے استعانت کے معنی کیا ہے؟ مدد وہ مدد سب سے زیادہ جس چیز میں درکار ہے وہ ہدایت ہے تو معلوم ہوا کہ اسی کی شرح ہے کہ جو تین جو زنجیروں کے ساتھ یہ پلڑا دوسرا جو ہے اس کے ساتھ ٹنگا ہوا ہے اس اعتبار سے وہ مسئلے بھی حل ہو گئے کہ آیت بسم اللہ اس سورہ مبارکہ کا جز نہیں ہے امام ابو حنیفہ کی یہ رائے میرے نزدیک بہت قوی ہے اور اس حدیث کرسی کو اس میں فیصلہ کن حیثیت حاصل ہی. پھر اس میں نصفین کے حوالے سے بھی گنتی جو ہے اسی طریقے سے درست ہوتی ہے کہ تین آیتیں ہیں الحمد رب العالمین اور الرحیم مالک یوم الدین اییا کا یہ اس چوتھی آیت کا نصف یہ شامل ہو گیا ساڑھے تین آیات ایک ہو گئی نصف اور پھر ساڑھے تین آیات رہ گئی نصف ثانی و عیا کے نستا سراط المستقیم سرات الم تعلیہ غیر المقوب علیہم وبا تو میرے نزدیک یہ حدیث کرسی جو ہے اس صورۂ مبارکہ کے مضامین کے تجزیے کے اعتبار سے بھی اور اس کے اصل مفہوم اور معنی کو سمجھنے کے لئے بھی بہت ہی مفید اور ممید ہے اب آئیے اگلا موضوع یہ ہے کہ قرآن مجید میں اس سورہ مبارکہ کا جو مقام ہے وہ تو ہم نے کافی تفصیل سے اس وقت سمجھا تھا جب کہ یہ تسلسل کے ساتھ درس قرآن ہمارا شروع ہوا تھا یہاں پر چونکہ یہ ہمارا منتخب نصاب کا درس ہو رہا ہے تو اس اعتبار سے ہمیں سمجھنا ہے کہ کیا ربط ہے اور کیا اس کے ساتھ جو ہے مضامین کی کا جو تعلق ہے وہ کس طرح جوڑا ہوا ہے اس کے لیے ذرا اب اپنے ذہن کو لے جائیے پہلے حصے کے درس سالس کی طرف درس سالس میں حضرت لقمان کی شخصیت کا تذکرہ تھا حضرت لقمان کون تھے نہ نبی تھے نہ نبی کے امتی تھے ایک حکیم اور دانا انسان اور حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا تھی یہ ہم پوری تفصیل سے پڑھ چکے ہیں حکمت اور دانائی کی بنیاد کیا ہے فطرت سلیمہ عقل سلیم فطرت کا تقاضا کیا ہے انسان میں اپنے محسن کے لیے جذبہ شکر ہو عقل کا تقاضا کیا ہے اپنے اصل محسن کو پہچان گے نمبر دو فطرت کے اندر کیا ہے کہ نیکی اور بدی میں فطرت امتیاز کرتی ہے اس کا ملتقی نتیجہ کیا ہے عقل یہ بتاتی ہے کہ اگر نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے تو جدا و سدا ہونی چاہیے بدلہ ہونا چاہیے گندم از گندم برویت جوزے جو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو حضرت نقمان کی نصیحتوں میں ہمیں نظر آئیں ولقدنا لکمان الحکمت انشکر لہ ومن یشکر يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ النفصی ومن کفر فَإِنَّ اللَّهَ علی الحبید <حَمِيدٌ> اور اس کے بعد آخر میں جو چوتھی آیت ہے پانچویں آیت ہے اس رکوع کی اور حضرت لقمان کی جو نصیحت ہے اس کی دوسری آیت ہے یا منیہ انہا ان تقو مسقالحبت ان من خرد الفت الفی سخرت ان اوفی سما وات اوف یات بحلہ ان اللہ لطیف الخبیر اے میرے بچے نیکی یا بدی خواہ وہ رائی کے دانے کے ہم وزن ہو و پیٹ زمین کے پیٹ میں ہو پہاڑوں کی کھو کے اندر ہو کہیں فضا کی پہنائیوں میں ہو اللہ اسے لے آئے گا یعنی اعمال انسانی جو ہے ضائع ہونے والی چیز نہیں ہے ان کا بدلہ مل کر رہے یہاں تک گویا کے انسان خود اپنی فطرت کی رہنمائی میں اپنی عقل سلیم سے غور و فکر کر کے پہنچ جاتا ہے سورہ فاتحہ آپ اس سے اگلا قدم اٹھا رہی۔ ہے۔ گویا کہ یوں سمجھیے کہ حضرت لکمان جہاں تک پہنچ گئے اب اس سے آگے سوچنے کی ضرورت ہے کہ مزید انسان کو کس چیز کی ضرورت ہے مزید جو ہے نوٹ کیجئے ایک تو انسان کی ضرورت یہ ہے کہ اس کو اس پر گہرائی کے ساتھ یقین حاصل ہو جائے عقل جو ہے انسان کو اشارے تو کر رہی ہے بتا رہی ہے ایسا ہونا چاہیے لیکن ایسا ہے یہ عقل کے بس کا روگ نہیں گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یقین جو ہے عقل سے حاصل نہیں ہوتا یہ ضرور ہے کہ اشارے کر رہی ہے چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے یہ در حقیقت اشارہ کرتی ہے لیکن یہ ہے کہ منزل تک پہنچاتی نہیں یقین کے لیے انسان کو کسی اور چیز کی ضرورت ہے اسی طریقے سے عملی ہدایت عملی ہدایت کے اندر انسان کا جہاں تک انفرادی طرز عمل ہے زندگی میں نیکی بدی یہ تو فطرت میں ہے یہ تو گویا کہ انسان کے اپنے اندر جو مقیاس موجود ہے دل بتا دیتا ہے فطرت گواہی دیتی ہے ضمیر بتا دیتا ہے کہ یہ کام والا کہ جو تم کر رہے ہو یہ کام اچھا ہے اس سے طبیعت کے اندر انشراح ہوتا ہے میں وہ حدیث آپ کو سنا چکا ہوں سات کا سی کا وا سرت کا حسن کا فالتہ مومر ہوں جب تجھے کوئی نیک کام کر کے خوشی ہو اور کوئی برا کام کر کے تمہیں اپنے دل کے اندر جو ہے خلجان محسوس ہو تمہیں خود برا لگے کہ تم نے یہ کام کیوں کیا تو سمجھ لو کہ تم مؤمن ہو یہ ایمان کی علامت ہے تو معلوم ہوا فطرت انسانی میں یہ چیز موجود ہے نیکی اور بدی اخلاقی یہ ویلیوز جو ہیں یہ تو امپرنٹڈ ہیں ان ہیومن نیچر کے اندر لیکن اس سے آگے چل کر خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ میں قدم قدم پر ایسے دو دوراہے آتے ہیں کہ ذرا سا آدمی چھوٹا سا اینگل بھی اگر مڑ گیا تو یکلاذہ غافل کشتمو ستسالہ راہم دورشن والی بات ہو جاتی ہے ذرا سے غلط رخ پر آدمی چل پڑا تو پھر جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا ذرا مستقیم سے دور ہوتا جائے گا عملی ہدایت کی ضرورت ہے انسان کو عملی رہنمائی کی ضرورت ہے خاص طور پر اجتماعیات انسانیہ کے ضمن میں سماجی ویلیوز کیا ہو عورت اور مرد کے درمیان حقوق اور فرائض کا توازن کیا ہو فرد اور اجتماعیت کے درمیان کیا توازن ہو فرد کو کتنی آزادی دی جائے اجتماعیت کس قدر کنٹرول کرے فرد کو اسی طریقے سے سرمایہ اور محنت کے مابین توازن کیا ہو یہاں عقل انسانی بالکل بے بس ہے اس لیے کہ انسان یا مرد ہوگا یا عورت عورت اپنی بات سوچے گی مرد کے احساسات اسے معلوم ہی نہیں مرد اپنے اعتبار سے غور کرے گا عورت کے احساسات کا اسے تجربہ ہی نہیں لہذا مرد سوچے گا تو اس کا جو ہے سارا پلڑا جو ہے وہ اپنی طرف جائے گا عورت غور کرے گی تو سارا پلڑا اپنی طرف جھکائے گی توازن کیسے ہوگا انسان یا سرمایہ دار ہوگا یا مزدور ہوگا مزدور اپنے مفاد کو سامنے رکھے گا سرمایہ دار کے مفاد کو سامنے نہیں رکھ سکتا اس کی مسلحتیں اس کے سامنے آ ہی نہیں سکتی سرمایہ دار غور کرے گا تو ساری مسلحتیں اپنی دیکھے گا وہ مزدور کی جو ضرورتیں ہیں ان کا لحاظ نہیں کر سکتا کما حق کو ہوں اس اعتبار سے یہاں آ کر آدمی ٹھوکر کھاتا ہے آزادی جیسے کہ مادر پدر آزادی مغرب میں جس کا نعرہ لگا ہے اور سارا فساد جو ہے اس دنیا میں اسے ایک لفظ آزادی کی بنیاد پر ہے یہی آزادی ہے کہ جو مادر پدر ہو کر انسانی تمدن کو جو برباد کر دیتی ہے تو آزادی اور پابندی کا بھی کیا تناسب ہو کس درجے میں معاشرے کو حق حاصل ہے کہ وہ افراد کو کنٹرول کرے کتنے درجے میں فرد کو اختیار حاصل ہونا چاہیے آزادی کتنی ہونی چاہیے اس کا تعین بھی آسان نہیں یا ٹوٹولیٹیرئن سوسائٹی بن جاتی ہے جب اور استبداد اور یا پھر یہ کہ وہ مادر پدر آزاد اس اعتبار سے یہاں ہے ضرورت نبوت اور رسالت کی گویا کہ اب یوں سمجھیے یہ جو قرآن مجید میں سورہ فاتحہ کو رکھا گیا قرآن مجید کے آغاز میں یہ جو الفاتحہ ہے اس کے پہلو سے میں آج ایک بات آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کا اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت سلیم العقل انسان ہے جو ان بنیادی چیزوں تک تو خود پہنچ گیا ہے اب آگے اسے ہدایت درکار ہے مزید اسے یقین چاہیے ایک تو یہ کہ اللہ کو اس نے پہچان دیا اپنے رب کو پہچان لیا اس کی توحید کو بھی پہچان دیا لیکن یہ ہے کہ اس کی مزید صفات اس کے اسماط پھر یہ کہ غیبی امور مزید ملائکہ جنت اور دوزخ ان کی نعمتیں ان تمام کے بارے میں اسے مزید ایک علم کی اور رہنمائی کی ضرورت ہے یہ عقل سے ان کی رسائی نہیں ہو سکتی یہی وجہ ہے کہ میں نے نوٹ کرایا تھا کہ سورہ نکمان کے دوسرے رکوع میں ان امور کا کوئی تذکرہ کہیں فرشتے کا ذکر نہیں کہیں نبوت کا ذکر نہیں کہیں رسالت کا ذکر نہیں کہیں کتاب کا ذکر نہیں کہیں شریعت کا ذکر نہیں وہ امور کے جو نبوت اور رسالت ہی سے انسان کو معلوم ہو سکتے ہیں. جنت کا نام نہیں دوزہ کا ذکر نہیں یوم القیامت کا تذکرہ نہیں باس بادل موت کا ذکر اجبالی بات ہے کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی اعمال ضائع ہو جائیں کیسے ممکن ہے نیکی نیکی ہے بدی بدی ہے لہذا نتیجہ نکل کر رہے گا گندو بس گندوں میں رویت جو سے جو تو در حقیقت یوں سمجھیے کہ ایک لکمان کھڑا ہے ایک جگہ پر جہاں تک وہ پہنچ گیا وہ تو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع سے ہمارے سامنے بات آ گئی کہ فطرت انسانی اور عقل سلیم یہاں تک انسان کو پہنچا دیتی ہے آگے اسے ضرورت ہے مزید ایمان کی گہرائی اور اس کی گیرائی اس کے اندر وسعت جو کہ نبوت اور رسالت ہی کے ذریعے سے مل سکتی ہے نمبر دو عملی رہنمائی اور عملی رہنمائی میں بھی انصرادی سطح پر اسے ایک متوازن ماڈل درکار ہے انسرادی سطح پر یہ ہوتا ہے کہ ایک نیکی کا جذبہ ہی غیر متوازن ہو کر ایک خراب شکل اختیار کر لیتا ہے جیسے کہ نیکی کا جذبہ ہے جس دنیا میں رحبانیت کا نظام کی صورت اختیار کر اس میں بھی توازن انسان کے بس کا روگ نہیں ہے اگرچہ نیکی اور بدی کی پہچان فطرت انسانی میں ہے لیکن توازن جو ہے اس کے لیے ضرورت ہے ایک بیلنس ماڈل کی لقت کا نلکن فی رسول اللہ عصوت الحسن اور مزید یہ کہ تمدنی امور اجتماعی امور سیاسی معاملات قانون قانون ملکی یہ تمام معاشرتی معاملات اقتصادی معاملات اس میں تو گویا کے اس کے سوا کوئی چارہ ہی نہیں ہے کہ گھنے ٹیک کر انسان درخواست کرے اح دین سیراق المستقیم سیراقل نظین انمتا علیہم غیر المقوب علیہم ول گویا کہ اب پھر میں دوبارہ دہرا رہا ہوں سورہ لقمان کے دوسرے رکوع میں جو مضامین آئے تھے اصل میں اس سے ایک قدم ہم آگے بڑھیں سورہ فاتحہ میں چنانچہ جب ہم ابھی تفصیل لفظ بلف مطالعہ شروع کریں گے تو اس کا میں جگہ جگہ پر اشارے کروں گا کہ یہ سورہ لقمان کے اس دوسرے رکوع سے جس پر کہ ہمارا تیسرا سبق مشتمل تھا کس کس اعتبار سے ایک ایک قدم آگے بڑھ رہا ہے وہ ہے در حقیقت اس منتخب نصاب میں جو ربط ہے مضامین کا اس کے حوالے سے اس تعلق کو ذہن کے اندر قائم رکھنا پہچاننا ضروری ہے باقی یہ کہ قرآن مجید میں اس کو اوپننگ سورا کیوں بنایا گیا اس لیے کہ در حقیقت اصل وہ خاطب جو ہے قرآن کا وہ سلیم الفطرت اور صحیح العقل انسان ہے جو ایک حد تک خود پہنچ گیا ہے آگے وہ سوال کر رہا ہے ایک دن سلاط المستقیب سلاط النزین عالم علیہم غیر علیہم ولا ولاب گویا کے بقیہ پورا قرآن اسی درخواست کا جواب ہے اسی لیے سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الیف لام میم زال کل کتاب ریب فیہ بفی للمتقین متقین وہ متقین اب حضرت لقمان کی شخصیت کو ذہن میں رکھیے وہ متقی شخص جو یہاں تک تو پہنچ گیا ہے اللہ کو اس نے پہچان لیا ہے اپنے اصل مربی کو پہچان لیا ہے اس کے شکر کا التزام کر رہا ہے اس کے شرک سے اجتناب کر رہا ہے اسے یقین ہے کہ اعمال کا بدلہ مل کر رہے گا اس کے اندر نیکی کا جذبہ موجود ہے نیکی اور بدی کی پہچان بھی ہے نیکی پر چلنا چاہتا ہے بدی سے رکنا چاہتا ہے یہاں تک پہنچ گیا ہے آگے اب وہ درخواست کر رہا اح دن سراط المستقیم صراط الزین علم تعلم غیر المغضوب علیہم اللہ علیہ وقت ختم ہو رہا ہے لیکن دو جملے اور میش کروں گا در حقیقت جو میں نے کہا اصل مخاطب یہ ہے بقیہ لوگوں کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جبکہ قرآن تو کہتا ہے پوری نو انسانی کے لیے ہدایت ہے حدلنداس اس کو یوں سمجھیے کہ بقیہ لوگ جن کے اوپر کے پردے کچھ پڑے ہوئے ہیں جن کی فطرت پر خواہشات شہوات تعصبات کے پردے ہیں لہذا وہ اپنی عقل سے کام لے کر تو وہاں تک نہیں پہنچ پائے غفلت میں ہیں دنیا میں مگن ہیں حیات دنیاوی ہی میں گم ہو کر رہ گئے ہیں کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں آفاق اب ان لوگوں کا دو طرح کا حال ہو سکتا ہے اگر تو وہ پردے ہلکے ہیں دبیز نہیں ہیں بھاری نہیں ہیں تو رسالت کے ذریعے سے وہ پردے اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں اسی لیے کہا گیا ہے ایک ہے سابقون من المہاجرین ول اور دوسرے ہیں ولزین تباؤ ہم یہ لوگ تبان مخاطب ہیں اصل تو وہی ہیں سلیم الفطر صحیح العقل لوگ اصل مخاطب وہ ہیں لیکن جب وہ آگے بڑھتے ہیں تو کچھ وہ لوگ جن کے دلوں کے اوپر فطرت کے اوپر کچھ پردے آ تھے لیکن پردے زیادہ بھاری نہیں تھے ان کے پردے اٹھتے چلے جاتے حجابات دور ہوتے ہیں اور وہ بھی اس راستے پر آگے بڑھنا شروع کر دیتے جن کے پردے گہرے ہوتے ہیں جن پر غفلت کے یا تعصبات کے یا تکبر کے یا حسد کے خواہشات کے شہوات کے پردے دبیز ہوتے ہیں تو وہ نبوت اور رسالت سے بھی وہ پردے دور نہیں ہوتے بلکہ اور بھاری ہوتے چلے جاتے یغل و ہی کثیرم یحنی میں ہی کثیرہ ان کے لیے تو مزید ضلالت مزید گمراہی میں حجت ہو جاتا ہے ان پر کہ اللہ کے ہاں جا کر یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں بتایا نہیں گیا تھا ہمارے سامنے بات رکھی نہیں گئی تھی لیکن یہ کہ انہیں فائدہ اس سے نہیں ہوتا نہ قرآن سے فائدہ ہوا ابو جہل کو نہ محمد الرسول اللہ سے فائدہ پہنچا ابو جہل کو صلی اللہ علیہ وسلم معلوم یہ ہوا کہ یہ تو ہے انسان کے اپنی کیفیت کے اوپر اس اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا جو ربط و تعلق ہے ہمارے اس منتخب نصاب میں وہ اصل قائم ہوگا تیسرے درس سے چوتھا درس اسی لیے میں نے ارض کیا تھا کہ اکثر و بیشتر تو ہم وہ اصل میں جو حصہ اول جب دوم ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد میں پھر وہ سورہ حامی مسجد کی آیات کا درس دیا کرتا ہوں اس مرتبہ میں نے اس پورے چار اسباق کو مکمل کر لیا ہے تسلسل سے ورنہ اصل ربط جو ہے اس درس کا وہ سورہ لقمان کے دوسرے روکو کے مضامین سے قائم ہے باقی قرآن مجید کی اوپننگ سورہ سے کیوں بنایا گیا تاکہ واضح ہو جائے کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے قرآن کی ہدایت سے صحیح طور پر استفادہ کرنے والا کون ہے اقول قول ہاذہ وصطر اللہ علی ولقم و سائر المسلمین اول مسلمان